اسلام کا نظریہ یہ ہے را ہم سونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرے بار ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ قرآن ڈاٹ کام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 مَآاَنفِقُونَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَآاَنفِقُ مِن خَيْرٍ فِىٓ أَنفُسِكُمْ وَهُوَ ٱلْأَكْبَرُ لِلْفُقَرَآءِ لا أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱ ٱ ٱ ٱ آج کے درس کا آغاز ہم سورک البقرہ کی آیت نمبر 272 سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لئی سلی کا ہدا ہوں بالکل میں یشا انہیں ہدایت پر لے آنا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے آپ سن چکے ہیں کہ گزشتہ دو دروز سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان چل رہا ہے بعض مسلمان کفار کو صدقہ دینے میں تنگی محسوس کرتے تھے اور بعض کے دل میں یہ بھی تھا کہ اگر ہم ان کو صدقہ خیرات نہیں دیں گے تو ان میں سے بعض ممکن ہے کہ صدقہ خیرات کے حصول کے لالچ ہی میں ایمان قبول کر لیں حالانکہ نسلی صدقہ یہ جیسے مسلمان کو دیا جا سکتا ہے کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے اسلام نے اسلامی مملکت میں رہنے والے ضمنیوں کو کافروں کو مذہبی آزادی بھی ہے وہ اپنے عقائد پر قائم رہ سکتے ہیں اپنی عبادات بجا لا سکتے ہیں اپنے عبادت خانے بنا سکتے ہیں اور ان کے عبادت خانوں کو ایسے ہی تحفظ حاصل ہوگا جیسے کہ مسلمانوں کی مسجد کو ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم ان پر کوئی زیادتی کریں ان کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کریں بلکہ اجازت دی گئی کہ نفلی صدقات تم ان کافروں کو دے سکتے ہو جو تمہارے ساتھ برسر جنگ نہ ہوں جو حربی کافر ہیں یعنی برسر جنگ ان کو تو کسی قسم کا صدقہ خیرات نہیں دیا جا سکتا لیکن دوسرے کافروں کو بشرتے کہ وہ فقیر ہوں غریب ہوں تو دیا جا سکتا ہے اللہ نے سورہ ممتحہ میں فرمایا لا انہا کم انلدین المقاطلوکم فدین ملم یخرجو کم مند یا رقم ان تبروحم وتخسطو الم ان, ان اللہب المقطین اللہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ احسان نہ کرو جو نہ تو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور اللہ اس بات سے بھی منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ نہ کرو اللہ اس سے منع نہیں کرتا بلکہ یاد رکھو ان اللہ یحب اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے لہذا تم مسلمانوں کے معاملے میں بھی انصاف کرو اور کافروں کے معاملے میں بھی انصاف کرو آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ بعض کفار مسلمانوں کا نظام عدل دیکھ کر اور مسلمان قاضی کی انصاف پسندی دیکھ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کرنے سے احسان کرنے سے ان کو نفلی صدقہ دینے سے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا بلکہ اللہ تو تمہیں اس کا حکم دیتا ہے دوسری جگہ فرمایا قبا مینا لہدا قسط بلا اللہ کا ایمان والو تم انصاف کرنے والے بنو انصاف کے علم بردار بنو اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے اس پر امادہ نہ کرے کہ تم جادہ عدل سے انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ ایسا نہ کرنا ہر حالت میں عدل و انصاف کرنا ہوا اقرب تقوا یہ انصاف کرنا تقوا کے زیادہ قریب ہے مت تک انہ سے ڈرتے رہو دشمن کے معاملے میں بھی قوم عدل و انصاف کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے اور ظلم نہیں کرنا تو ایسے کافروں کے ساتھ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ برسرے پیکار نہ ہوں احسان کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور انہیں صدقہ خیرات دینے کی بھی اجازت دی گئی البتہ جو برسر جنگ ہیں انہیں صدقہ خیرات دینے کی اجازت نہیں انما انہا کم انبین جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی ان کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانا ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ نہیں کرنا ممتم و الائمون جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ جان لے کہ یہی ظالم عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض مسلمان کافروں پر خرچ کرنے میں تنگی محسوس کرتے تھے بلکہ ایسی روایات بھی ہیں کہ کسی کے والدین کافر تھے اولاد مسلمان اب دل میں کا محسوس ہوا کہ میں اپنے کافر والدین پر خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں جب سوال کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ہاں تم اپنے کافر والدین پر خرچ کر سکتے ہو اس سے اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا اور اس کا بھی ازر ملے گا جیسے مسلمان فقیر اور غریب پر خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ لئی سا علی کا ہدا ہوں انہیں ہدایت پر لے آنا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تم اس لیے ان کو نفلی صدقہ نہیں دیتے کہ شاید یہ مجبور ہو کر ہدایت قبول کر لے لیکن کسی کے دل میں ہدایت ڈالنا اور ایمان کا نور ڈالنا یہ تمہاری اختیار میں نہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے تم اپنا کام کرتے رہو اللہ نے جسے ہدایت دینی ہے اسے ایمان قبول کرنے پر اللہ آمادہ فرما دیں گے مما کم فکوم فلی انکم اور تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو تو اپنے ہی فائدے کے لیے یہ تمہارا ہی فائدہ ہے اللہ کہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارا فائدہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی تمہارا فائدہ بازوقات نظر نہیں میرا فائدہ کیا ہے لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے یہ بات تو یقینی کہ ہمارے خرچ کرنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم خرچ نہ کریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہم خرچ کریں تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اللہ فرماتے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے مماتن فیگونا البطغ اوج ہل اور تم جو خرچ کرتے ہو تو صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے ہمارے پیچھے نظر تو یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے ہماری نماز کا بھی یہی مقصد ہمارے روزے کا بھی یہی مقصد ہمارے جہاد کا بھی یہی مقصد ہمارے حج عمرے کا بھی یہی مقصد ہماری دعوت کا ہماری تبلیغ کا یہی مقصد ہمارے انفاق کا صدقہ خیرات کا یہی مقصد ہماری قربانی کا یہی مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے اور ان نفلاتی و سکیمیا لب العالمی میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میری زندگی اللہ کے لیے میری موت اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے لاہی لہو ضالی کا عمر تو ان اولمس لاتو متو میری قولی عبادتیں اللہ کے لیے میری مالی عبادتیں اللہ کے لیے میری بدنی عبادتیں اللہ کے لیے میرا قیام اللہ کے لیے میرا قعود اللہ کے لیے میرا رکو اللہ کے لیے میرا سجود اللہ کے لیے میری دعائیں اللہ کے لیے میری نظر و نیاز اللہ کے لیے تمہارا مقصد تو اللہ ہے اللہ کو راضی کرنا تم اپنا کام کرتے رہو اگر تمہاری نیت درست ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو اللہ پاک کافر پر خرچ کرنے کے بھی بہتر نتائج ظاہر فرمائے گا ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی الرویت ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا میں آج رات کچھ صدقہ کروں گا دل میں سوچا صدقہ کروں گا اور صدقہ اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے دائیں سے دوں تو دائیں کو خبر نہ ہو ایسے صدقہ کروں گا نکلا راستے میں ایک عورت نظر آئی بوسی سے کپڑے برا حال اس نے جانا کہ یہ صدقے کی مستحق ہے اس نے خاموشی سے اسے صدقہ دے دیا بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ایک زانیہ عورت تھی کوئی طوائف تھی اور صبح اس نے بتایا مجھے کس نے صدقہ دیا ہے لوگ کہنے لگے لو بھائی سوائقوں کو بھی صدقہ ملنے لگا دوسری رات وہ پھر اسی ارادے سے نکلا کہ آج بھی میں خفیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں کسی کو صدقہ دوں گا ایک صاحب کو دیکھا اسے مستحق نظر آئے فقیر سمجھا ان کو غریب سمجھا لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ تو وہاں کا مالدار شخص تھا لیکن فقیرانہ کپڑوں میں غریبانہ لباس میں درپیشانہ حیث میں تھا پہچان نہ سکا اس نے اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے مستحق کو تلاش کیا اور نمود و نمائش سے بچ کر خفیہ طریقے سے اس کو دیا لیکن وہ صدقہ پہنچ گیا غنی کے پاس تیسری رات وہ پھر نکلا مستحق کی تلاش میں اور تیسری तीसरी جس کو دیا اس کے بارے میں صبح ہوئی تو پتا چلا کہ وہ تو چور ہے چور کو صدقہ دیا تو اسے کہا گیا میں سمجھتا ہوں بکت کے نبی نے کہا ہوگا اللہ نے نبی کو اطلاع کی ہوگی اور نبی نے کہا ہوگا اس سے کہ دیکھو اما سبا کتوں تمہارا صدقہ قبول ہو گیا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا ڈبل ہو سکتے ہے کہ تمہارے سدکے کی وجہ سے اس دانیہ کو شرم آئے کہ ارے اللہ مجھے روزی دینا چاہے تو یوں بھی دے سکتے میں کیوں بدکاری کے راستے پر چل رہی ہوں اور وہ توبہ کر لے اور اسے اس اسنی کو کہ میں مالدار ہوں اور مجھے کبھی اللہ کی رائے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی اور یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے صدقہ دے رہے اور چور کے دل میں آئے کہ میں کیوں یہ نجائز دھندہ اختیار کیے ہوئے ہوں میرا اللہ مجھے روزی یوں بھی پہنچا سکتا ہے تو تیری نیت چونکہ سچی تھی تو تیرا صدقہ ان کے توبہ کرنے کا ذریعہ بن گیا اس لیے فرمایا کہ کسی کو ہدایت دینا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا کھانا جو کھائے تو نیک اور متقی کھائے نیک اور متقی تو اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ تم دعوت کرو تو نیک لوگوں کی دعوت کرو تقبے والوں کی دعوت کرو گنڈوں بدماشوں ظالموں کی دعوتیں نہ کرو لیکن اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی گناہگار ہے مگر فقیر ہے غریب ہے اور تم اسے صدقہ ہی نہیں دیتے کہ یہ تو گناہگار ہے تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ گناہگار ہے وہ بے نماز ہے اس کے اندر کچھ اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں اس بات کو مت دیکھو کہ میں کسی گناگار فقیر اور غریب کو نہیں دوں گا دو تو واقعہ یاد ہے سید ابراہیم علی علیہ السلام السلام حد درجہ کے مہمان نواز تھے حالت یہ کہ مہمان کے بغیر کھا ہی نہیں سکتے ایسی طبیعت بن گئی ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا مجبور اٹھے راستے میں چلتے ہوئے کسی مسافر کو پکڑ کر لے آئے آؤ آج تم میرے ساتھ کھانا کھا لو وہ آ گیا ہاتھ دلائے اور اس سے کہا کہ بسم اللہ پڑھو اللہ کا نام لو اس نے کہا نہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں بتوں کی عبادت کرتے ہوئے آج تک اللہ کو نہیں پوچھا اللہ کا نام نہیں لیا آج تیری دو روٹیوں کی خاطر میں کیا اپنے مذہب کو چھوڑ دوں گا نہیں بڑا غصہ آیا اٹھ جاؤ چلے جاؤ اللہ اکبر وہ چلا گیا اور ادھر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا اے میرے خلیل اس اسی سال کے بوڑھے نے سر جھکایا ایک دن بھی میرے سامنے سر نہیں جھکایا پھر بھی, پھر بھی میں نے اس کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا آج اس نے ایک دفعہ میرا نام نہیں لیا تو تم نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا جاؤ اسے تلاش کر کے لاؤ اٹھے اللہ کا حکم تھا پھر اس کی منت سماجت کر کے لائے اب وہ آتا نہیں ہے اڑ گیا نہیں جاتا اٹھا دیا تم نے بےزی کر کے خان سے اب نہیں جاؤں گا بڑی منت سماجت کی واپس لائے اس نے کہا کہ اب کھاؤں گا نہیں جب بتاؤ جب تک بتاؤ گے نہیں کہ واپس کیوں لائے ہو بتایا میرے اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ وہ شرک کرتے ہیں تو بھی میں اس کو اپنے رزق سے محروم نہیں کروں گا اس نے کہا اگر یہ ہے تو میں بھی اس وقت تک لکما نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ کلمہ توحید نہیں پڑھ لوں گا تو فرمایا کہ ہدایت دینا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تم اپنی سی کوشش کرتے رہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے گناہگار بندوں کو بھوکے مارو تاکہ وہ ایمان قبول کر لے لئی علی کا الیکم وانتم لا لات اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کہہ رہا ہے میرے اور دوستو میری بہنوں اور بیٹیوں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہے اللہ, اللہ کے وعدے پر یقین کر لو اللہ سچ کہہ رہے جو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے ہمیں پورا پورا لٹا دیا جائے گا اور پورا پورا نہیں ہم اپنی شان کے مطابق دیں گے وہ اپنی شان کے مطابق دے گا آپ پڑھ چکے اللہ کہتے تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کی مثال اس دانے کی ہے ایک دانہ تم زمین میں بہتے ہو اس دانے سے سات بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی میں سو دانے گویا کہ ایک دانا زمین کو دے کر سات سو دانے واپس لیتے ہو یوں ہی میں کروں گا میں اللہ یو ہی کروں گا تم ایک روپیہ دو گے میں سات سو دوں گا بلکہ سات سو آخری حتری بلاہی شاہ اللہ جسے چاہے گا اس کے اخلاف کو دیکھ کر اور زیادہ دے گا اس کے خزانوں میں کمی نہیں تو فرما کے جو بھی دو گے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اب یہ کہاں خرچ کیا جائے مختلف مصارف ہیں جہاں خرچ کر سکتے ہیں اللہ نے مصارف ذکر فرمائے انم صدقات للفقراء بل مساکین بل بل مؤلفت القلوب بل الفت فی سبیل اللہ بب السبیل مختلف مصارف اللہ پاک نے ذکر فرمائے مصارف تو کئی سارے لیکن ایک بہترین مشرف صدقات کا زکات کا وہ اللہ یہاں بیان فارے فرمارے, فرمارے لکرا الدین یہ صدقات ان لوگوں کا حق ہیں جو اللہ کی راہ مقید ہو گئے ہیں لا یس نظر بن فی وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے میں نے کیا کہ صدقات کے مصارف کئی سارے ہیں اور ہر مد پر خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرا پیسہ مسجد میں بھی لگے مدرسہ میں بھی لگے یتیموں پر بھی لگے مسکینوں پر بھی لگے مجاہدین پر بھی لگے طلبا پر بھی لگے یہ جی کوشش کرے لیکن ایک بہترین مصرف اللہ فرماتے کے صدقات کا وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں زمین میں چل پھر نہیں سکتے یہ جو حکراں ہیں جن کو اللہ نے بہترین مصرف بتایا ان کی پانچ صفات ہیں پہلی صفت یہ کہ وہ جہاد اور رضائے الہی والے عمل کے لیے رکے ہوئے ہیں اپنے آپ کو انہیں روک رکھا ہے آ جا نہیں سکتے مفسری نے لکھا ہے کہ یہ اعت کریمہ صحاب صفا کے بارے میں نازل ہوئی مختلف اوقات میں ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہی کہا جاتا ہے کہ چار سو کے قریب ان کی تعداد ہو جاتی ہے کل اگر شمار کی جائے یہ راستوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دن کو جہاد اور خدمت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں اسلامی تاریخ میں یہ پہلا اقامتی مدرسہ تھا پہلا مدرسہ اقامتی رہائشی مدرسہ یہ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور حضور علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے روایت ہے اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی صحابہ ایک دن حضور علی السلام اصحب صفا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اب شروع یا صحابہ اے صحاب سفا بشارت حاصل کرو فمن من بقیم ان امتی النۃ الزی ان تم علی راضی بہت بڑی بشارت ہے فرمایا کہ میری امت میں سے جو لوگ اس حالت پر رہیں گے جس حالت پر تم ہو اور اس حالت پر راضی بھی ہوں گے تو وہ میرے رفیقوں میں سے ہیں وہ میرے دوستوں میں سے ہیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحب صفا کے بارے میں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو دینی مدارس کے طلبہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی ہیں کہ جو تمہارے جیسے لوگ ہوں گے وہ میرے رفیقوں میں سے ہیں عجیب حالت تھی ان کی اصحاب صفا کی قرآن سنتے تھے اور روتے تھے تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگتے جب سورہ نجم کی آخری آیات نازل ہوئی جن میں آپ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا آج الحدیث بلا تبکوم اللہ اکبر ارے کیا تم اس قرآن سے اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور بدہوشی میں پڑے ہوئے ہو جب یہ آیات نازل ہوئی سنی تو اور صحابے اور وہ رونے لگے حضور علی سلاسلام نے ان کو روتا ہوا دیکھا تو آپ بھی رو پڑے صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے اور اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ دو میں داخل نہیں ہوگا اور جو گنا پر ڈٹا رہا اڑا رہا ضد کی اسرار کرتا رہا گناہ پر تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اسرار نہ کرے توبہ کر لے گناہ پر اسرار گناہ پر اڑ جانا گناہ پر جٹ جانا اللہ کو پسند نہیں ہے اور یاد رکھیں کہ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں وہ اسفرار کرنے والا نہیں ہے اور جو توبہ نہیں کرتا وہ ہے اسفرار کرنے والا گناہ پر جت جانے والا میرے بزرگوں میرے دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں خدا را اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں کبھی گناہ ہو جایا کرے تو توبہ میں تاخیر مت کریں توبہ کر لیا کریں اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے اللہ ہم سے زیادہ ہماری کمزوریوں کو جانتے ہیں اللہ کو معلوم ہے ہم انسان ہیں ہماری نظر بہت سکتی ہے ہماری زبان لفزش کر سکتی ہے ہمارا خیال راستے سے ہٹ سکتے اللہ جانتے ہیں انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں اسی لیے اللہ کہتے دیکھ گنا پر ڈٹا نہ رہے اصرار نہ کر بلکہ توبہ کر لے رونے والے اللہ کے سامنے اللہ کے ڈر سے رونے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا جبر امین آئے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے بتایا یہ اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے حضور علی سلاسلام جبرائیل جبرایل امین نے عرض کیا یا رضول اللہ اس کو بتا دیجئے کہ جس شخص کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہتے ہیں تو یہ بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بٹھا دیتے ہیں عرض کر رہا تھا کہ یہ اصحاب صفا کہا گیا کہ یہ آیات اصحاب صفا کے بارے میں نازر ہوئی لیکن بہرحال جن لوگوں کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں یہ پانچ صفات